صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اس کے دس درجات کو بلند فرماتا ہے صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مندی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے ایک مرتبہ پھر اندھیرے سے اجالے کی طرف اسلام ہمیں وہ آفاقی ہدایات دیتا ہے کہ جن کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اسلام نے پچھلے چودہ سو سالوں میں مسلمانوں کی زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے الحمدللہ للہ ثانی ہی مسلمانوں کو اسلام نے وہ عروج عطا فرمایا کہ جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی لیکن جب انہی مسلمانوں نے اسلام سے منہ مو موڑ لیا قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور حدیث نبوی کو اور آقاد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا تو پھر وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا کہ مسلمان پستیوں میں گرتے چلے گئے اور آج شاید ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس سلسلے میں ہم کچھ ایسے سوالات لے کر آتے ہیں جو ہمارے ذہنوں سے بہت سی کنفیوژنس کو دور کر دیتے ہیں اور اسلام کی حقانیت روز روشن کی طرح واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے سلسلے میں ہمارے ساتھ رئیسدار لفتہ اللہ سنت مفتی محمد قاسم دامت برکات و ملالیہ ہوتے ہیں مفتی صاحب سب سے پہلے میں آج یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دین جو ہے وہ ایک لگا بندہ ضابطہ تصور کیا جاتا ہے اسلام آفاقی ہدایت ہم سنتے رہتے ہیں علما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 جبکہ اس دنیا میں رہنے کے لیے اور اس ترقی کی رفتار کے ساتھ چلنے کے لیے انسان کو اختیار دیا جائے کہ وہ خود اپنے لیے ایک دستور عمل مرتب کر لے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سوال کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ کیا اسلام نے صرف چند اصول دیے اور تفصیلات عقل انسانی پر چھوڑ دی کہ مسلمان اپنے زمانے کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے جیسا طریقہ کار بنانا چاہیں وہ بنا لیں کیا جو ریالٹی ہے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے صرف چند اصول دیے ہیں اور تفصیلات انسان کو چھوڑ دی یا پھر یہ ہے کہ اسلام نے اصول بھی دیے اور ان کے ساتھ اس کی بہت بڑی تعداد میں ایک تفصیل بھی دی ان, ان, ان اصولوں پر جو عام زندگی کا انتباق ہے وہ کس انداز کے اندر کیا جائے گا اور کچھ معاملات کو اکڑے کے چھوڑ دیں ٹھیک جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ دونوں طرح کے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف چند اصول دیے اخلاقی اصول دیے ہیں ان اخلاقی اصولوں کے لیے کبھی افاقی اخ... اصول کا لفظ بول دیتے ہیں کبھی اخلاقی اصول کا لفظ بول دیتے ہیں کبھی انسانی اصول کا جی. لفظ بول دیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے اصل میں کوئی اور ہی نظریہ پایا جا رہا ہوتا ہے الفاظ دیکھو ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ دین کے اندر تبدیلیاں چاہتے ہیں وہ الفاظ بڑے خوبصورت استعمال کرتے کالما جی. تو حق مریدہ جی. بھی حل جی. جی. بات, جی. بات کہ کلمہ سچا جی. مراد بات ہے جو اس کا ہڈن ایجنڈا ہے وہ اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے لہذا بہت سارے لوگ بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے اسلام کی جگہ بولیں گے روح اسلام روح اسلام اسلام کیوں نہیں اس لیے کہ اسلام بولیں گے تو وہی مراد دینا پڑے گا جو چودہ سو سال سے چلتا آ رہا ہے لہذا پھر وہ روح اسلام کی طرف لے جاتے ہیں پھر اس کی ایسی روح نکالتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں چلتا کدھر کا اسلام کدھر کی روح اچھا اسی طرح اور الفاظ ہیں اخلاقی اصول افاقی اصول آفاقی حقائق جی اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جہاں پر ایسے بھاری باری الفاظ دیکھیں نا جی وہاں ہمیشہ کھڑے ہو جانا چاہیے اللہ بات ہو کہ یہاں سے گڑبڑی شروع ہو رہی ہے جی جو سیدھا سیدھا کہتا نا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اللہ جی کے رسول کی اطاعت کرنی ہے صحابہ کی رام جیسے دین کو سمجھا ہے جیسے آگے جی سمجھایا اس پہ چلنا ہے جیسے امت کا ایک تسلسل دین پر عمل کرنے کا چلتا آ رہا ہے اسی کو لینا ہے جو ایسی سیدھی سیدھی باتیں کرے وہ ٹھیک ہے لیکن جو اس کے ساتھ رو ڈال دے روحے اسلام یا کہے کہ آفاقی اصول ابدی حقیقت ابدی حقیقتیں یونیورسل ٹروپس ایسے الفاظ استعمال کرے تو عام طور پہ اس کے پیچھے مغربی ذہنیت ہوتی ہے اور جو مغربی اسکالرس ہیں جو یعنی غیر مسلم لوگ ہیں اور الفاظ پڑے ہوئے کچھ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور وہ پھر ہمارے مسلمان کہلانے والوں میں سے بھی کچھ کے ذہنوں میں وہی الفاظ یوس فی صدور صدورناس کر دیتے ہیں تو پھر وہی آگے اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو محمل نہیں چھوڑا سے بے ہدایت نہیں چھوڑا یہ ہم نے پہلے سلسلے کے پہلے سوال کے اندر ہی ہم نے یہ بات کہی تھی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 وہ ایک پورے کا پورا نظام ایک دستور حیات بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لہذا جو لوگ یہ کہیں کہ اسلام صرف چند اچھے اچھے, اچھے اصولوں کا نام ہے اور جزیات کا طے کرنا یہ عقل انسانی پر ہے وہ غلط کہتا ہے یہ کہ بات میں رکھنی چاہیے دوسری بات یہ جو آپ نے سوال کیا दी. کہ اسلام کو اگر یوں لیا جائے کہ یہ آخرت کے لیے ایک ہدایت ہے ठीक. اور زندگی چونکہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے لہذا زندگی کے جو دستور بنانے کا جو اختیار ہے وہ انسانوں کو دے دیا جائے کہ لوگ اپنے زمانے کے تقاضوں کو دیکھیں اور ان کے مطابق جو ہے وہ بنا لیں جو بھی انہوں نے بنانا ہے پھر جتنے عرصے تک چلتا رہے چلائیں اگلے زمانے میں کچھ اگر تقاضے پیدا ہو جائیں تو اس کے مطابق کچھ اور تبدیل کر لیں اس کے بارے میں بھی دو چیز پہلے تو یہ ہے کہ اگر یہی کہا جائے کہ چند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 جو لیفٹ ہینڈ چلانے والے وہ ادھر سے کریں گے ادھر سے نہیں کریں گے اگر صرف اصول ہی دے دیتے کہ جناب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اوورٹیک کرتے ہوئے گاڑی نہیں مار دینی آپ نے تو اب باقی آپ کی مرضی ادھر سے کر لیں یا ادھر سے کر لیں لیکن ایسا نہیں ہوتا اچھا لائنیں کیوں لگائی جاتی ہیں لائنیں اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ بھائی جو ہیوی ٹریفک ہے وہ اس پہ گزرے گی جو چھوٹی والی ہے وہ اس سے گزرے گی لیکن اس لیے کا صرف اصول ہی دے دیا جاتا کہ جناب آپ نے بس ایکسیڈنٹ کا خیال کرنا ہے اب بھلے موٹر سائیکل یوں یوں چلتا جائے اور گاڑی بھی بھلے یوں یو چلتی جائے لیکن ایسا نہیں کیا دنیا کے جی کسی قانون کے اندر کسی ملک کے اندر ٹریفک کا رول یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے بس ایکسیڈنٹ سے بچنا باقی چلاؤ جیسے بھی چلانا ہے قانون اس کی تفصیلات طے کرتا ہے کیوں اس لیے کہ لوگوں کی عقلیں جو ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہیں کوئی کچھ کر بیٹھے گا کوئی کچھ کر بیٹھے گا پھر اس میں شرپسند بھی ہوتے ہیں مستیوں والے بھی ہوتے ہیں وہ کچھ غوری کر رہے ہوں گے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 جو مکانہ کی تعمیر ہے کا قانون ہے کیا وہ قانون صرف اپنی روح بتا کے فنا ہو جاتا ہے <Sans> کہ بھائی اس پہ عمل کر لینا باقی خیال ہے ایسا نہیں <Sans> <Sans> ہوتا بہت <Sans> پوری <Sans> ڈیٹیل طے کرتا <دا> ہے قانون بہت <Sans> خوب <Sans> <Sans> دماغ بیٹھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا اس کی پورا ایک جو اس کی ریسٹرکشنز ہیں وہ ساری بنا دی جاتی है. ہر قانون کی یہی ہے میں نے دو مثالیں دی ہیں جی لیکن آپ باقی چیزوں کو بھی لے لیں جی تو کسی ملک کا قانون آپ کو ایسا ملے گا کہ قانون جی کے بس چند الفاظ تو بیان کر دیے تفصیلات عوام پہ چھوڑ دی جی ایسا نہیں وہ بھی تو انسان ہی ہے نا جی ان کی بھی تو عقلیں ہیں جی بے عقل تو نہیں ہے وہ تو جب دنیا کا کوئی قانون بھی ایسا نہیں ہے کہ چند اصول بتا دے اور تفصیلات نہ بتائے تو پھر خدا کا قانون ایسے کیسے ہو سکے جس قانون کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ کل اند اللہ ہیل ہدا اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے سبحان اللہ تو یہ صرف ایسی ہدایت ہے کہ جس کی چند ایک تو اصول بیان کر دیے جائیں آگے تفصیلات کچھ بھی اس کی بہت خوب یہ تو ایک بڑے ملک کے اعتبار سے میں نے عرض کیا ہے آپ چھوٹے کسی آفس کے اندر بھی چلے جائیں اس آفس کے اندر بھی رولز ہوتے ہیں ایک دستور ہوتا ہے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 اور ڈیڑھ ارب افراد ہوں اور صرف ان کی عقلوں میں چھوڑ دیا جائے یہ کیسے ہو سکتا تو عقل تک آزاد کرتی ہے کہ اسلام جبکہ ایک نظام زندگی ہے تو صرف چند اصولوں پر مبنی نہ ہو بلکہ اس کی تفصیلات ہونی چاہیے بہت اب اس کے اوپر یہ سوال ہے کہ پھر عقل انسانی کی ذریعے جب ایک کیریئر دیا اور باندھ ہی دیا کہ بھئی اصول یہ ہے جزیات یہ ہے اس کے اندر اندر ہی رہنا باہر نہیں نکلنا لیکن عقل انسانی کہ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 ان کے لیے کیا سو اشتہاد کی صورت موجود ہے اور اس کی بھی باقاعدہ اپنی پوری تفصیلات ہے کیا سو اشتہاد ہے جو قرآن حدیث کی واضح شری حکم اس کے مقابلے میں نہیں ہوگا جہاں قرآن و حدیث کا صحیح حکم نہیں ہے وہاں پر اشتہاد ہوگا جی اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا شمام مہدی بھی آئیں گے تو اشتہاد کریں گے وہاں مہدی بھی آئیں گے تو اشتہار کریں گے تو لہذا یہ ایک پورا وہ ایک میں نے تفصیل عرض کر دی ہے हم. کہ کبھی بھی نظام چند اصولوں پر مشتمل نہیں ہوتا ہمیشہ کوئی بھی معقول نظام ہوگا تو اس نظام کے اصولوں کے ساتھ اس کی تفصیلات ہوگی ان تفصیلات عمل کا پابند بنایا جاتا ہے hmm. اس کا پابند بنانے کو عقل انسانی کو پابند کرنا نہیں کہتے hmm. نئے آنے والے مسائل کے لیے نئے آنے hmm. والے مسائل کے لیے گیا اشتہاد اور عقل انسانی کے استعمال کی اجازت ہے اور یہ کی بھی جاتی ہے اور آج تک ہوتی ہے لہٰذا hmm. یہ جو آپ نے کہا کہ hmm. صرف جو ہے وہ آفاقی ہدایت آخرت کے لیے لے لی جائے اور باقی بندوں کی عقل میں چھوڑ دیا جائے تو ایسا نہیں ہے نہ دنیا کا قانون ایسے چھوڑا جاتا ہے نہ خدا کا قانون ایسے چھوڑا جاتا ہے. آپ نے جو یہ الفاظ شاہ قیاس اور اجتہاد تو یہ بھی خود اپنی طرف سے ہوں گے یا ان کے بھی کوئی اصول اسلام نے دیے ہیں دیکھیں قیاس سو اجتہاد کے بارے میں کئی اصول بڑے واضح ہیں کئی اصول بڑے واضح ہیں. مثال کے طور پہ ایک تو یہی اصول واضح ہے کہ اصل اصول جو متا ہے یعنی قابل اطاعت ہستیاں ہیں وہ اللہ کی اللہ کے رسول کی جو حقیقی متاح ہے اطاعت کے قابل ہستیاں ہیں وہ اللہ کی ہے اللہ کے رسول کی اس کے بارے میں فرما دیا وما کانتن ادا قد اللہ رسولات دیکھیے یہ پہلا اصول اشتہاد اور کیاس کا قرآن نے بیان کر دیا کہ کسی مومن مرد و عورت کے لیے یہ جائز نہیں ادا قد اللہ و رسول جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے کا حتمی فیصلہ کر دیں جسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن و حدیث کی نصوص قطعی آ جائے نس آ جائے کہ بھئی یہ یہی صورت جب وہ کر دیں تو اب کسی کے لیے لی مومن ادا قد اللہ و رسول امرن این یقونا پھر ان کو اختیار باقی رہے کیونکہ اب جو سپریم اتھارٹی ہے سبحان اللہ جو سپریم اتھارٹی ہے اللہ تعالی کی ساتھ اور اللہ کے رسول کی ساتھ جب انہوں نے فیصلہ کر دیا طے کر دیا تو اب بکیا کے اختیارات ختم ہو گئے یہ ہے کیاسو اشتیاد کا پہلا اصول کہ اللہ رسول نے جن چیزوں کو منسوخ کر دیا ان میں کیاسو اشتہار نہیں ہو سکتا ان کو ایز ایٹ از ان کو عمل کرنا ہے پہلی بات اچھا دوسری بات اب یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو اس کے بارے میں اجتہاد کرنا ہے تو اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ایک مثال کو سامنے رکھ کر کسی دوسری صورت کے اوپر اس کو منطبق کیا جائے یا قرآن پاک کے اندر ہے کہ اگر نیا معاملہ پیش آتا ہے کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو جو علم والے اللہ علیہ اللہ یس تمبی جن میں قوت اجتماعات ہے وہ اس کو سمجھ لیں گے وہ جان لیں گے اس کی حقیقت اچھا تیسرا اصول یہ بیان کر دیا قرآن پاک کے اندر فرمایا غیرینا نول ما طسلی جہن مسیرا فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ حق اس کے لئے واضح ہو چکا تو اب ایک تو رسول کی آئی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِعِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلے تو جس بات پر مسلمان متفق ہو گئے جیسے اجماع امت کہا جاتا ہے لہذا جہاں اجماع امت آ گیا تو اب اس سے اس کی مخالفت اور اس سے ہٹنے کی جازہ نہیں تو یہ اصول ہیں جو اللہ تبارک وکالہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے اور جس سے پھر آگے علماء نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے تو اب کسی نس کی مخالفت کیا سو اشتہار سے جائز نہیں ہے اجماع امت جس پر امت متفق ہے امت ساری متفق ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آ سکتا قرآن کی آیت بھی ہے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے امت کا اجماع بھی ہے اب کوئی بولے کہ نہیں یار آج کے زمانے کے مطابق زمانہ بدل گیا تو کوئی نہ کوئی تو نیا نبی آنا چاہیے نا کا تقاضا ہے عقل کا تقاضا ہے تو ایسا عقل ایسا کیا مردود ہے ایسا اشتہار مردود ہے اس کا کوئی اعتبار اسی طرح اور بھی مسائل سود ہے سود کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ سود حرام ہے قرآن کی آیت ہے نبی پاک علیہ السلام کے فرامین ہے اب کہا جائے کہ نہیں آج کے نظام ہی سود پہ چل رہا ہے اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے جہازا سود کی اجازت ہونی چاہیے تو اب یہ اشتہاد قرآن حدیث اجماع کے خلاف ہوگا لہٰذا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا تو یہ اصول ہے ان اصولوں کی روشنی میں کیا جائے گا پھر جو اشتہار کرے گا اس کے اندر بھی کچھ خصوصیات اور چیزیں ہونی چاہیے اس پر انشاءاللہ پھر اللہ جی. کریں یہاں پر ایک جو سوال ہے وہ یہ یعنی معانی کا اعتبار یعنی جو بھی نصوص ہیں جو آپ کی بات سے تو وہ معانی کا اعتبار کن سے لیا جائے گا اگر اس کو ڈیٹیل سے بیان کر دیں جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ سود کا معنی سود لیا جائے گا تو یا آخری نبی ہیں قرآن پاک میں بیان کیا اس کا معنی ہم لے رہے ہیں معنی ہم سمجھ رہے ہیں تو آج کوئی نیا معنی اور مراد جو ہے نا وہ لینا شروع کر دے تو اس کے بارے میں ہاں یہ, یہ بھی بڑی اہم چیز ہے بعض لوگ ساری باتیں معاملے ہوتے ہیں جی لیکن ماہ اپنے بنا جی جی دیتے ہیں مفہوم کے تعین جی میں اختلاف جی کر جاتے ہیں جی جی وہ چلے جاتے ہیں بوہے اسلام والے چکر کے جی, جی اچھا اب اس کے اندر پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا دیکھیں پرانے پاک کے آیات اور الفاظ کو غلط مہانی میں استعمال کرنا ٹھیک غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا ہمیشہ سے چلتا ہے ٹھیک ہے حتیہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے کافر کہا تھا حضرت علی ان کو کہا سید سعید المسلم اللہ ان کو جن لوگوں نے کافر کہا تھا انہوں نے قرآن کی آیاد ہی دی تھی آپ نے جب جنگے سفرین کے اندر حکم بنایا اپنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انخو کے درمیان تو وہاں پر جو خارجی تھے انہوں نے کیا کہا کہ ان الحکم اللہ علی اللہ یہ حکم صرف اللہ کا یعنی حکم صرف اللہ ہے تو چونکہ حضرت علی نے حکم بنا دیا حضرت ابو موسا شری خالب بنا دیا خالف بنا حضرت دی حضرت ابو محاش علی رضی اللہ عنہ امیر معوی رضی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا حضرت صاحب الخاط رضی اللہ عنہ نے زیادہ یہ حکم بنا کے معد اللہ اسلام سے خارجہ تو آپ دیکھیے کہ قرآن کی آیت کا کیسا غلط مطلب اسی کے اوپر پھر اسی پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کو فرمایا کہ تم جا کر ان کو سمجھاؤں کہ قرآن کی آیت کا جو یہ مطلب لے رہے ہیں وہ مطلب ہے وہ معنی باقی ہے چنانچہ حضرت بدل بات نبی اللہ تعالیٰ نما گئے جا کے ان سے آپ نے مناظرہ کیا ان سے فرمایا کہ تم کیسے کہتے حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ کے خلاف اتنی سخت بات ان کا قرآن میں لہول خلق ابل امر خلق ابر سب اللہ سا نے حکم اللہ صرف اللہ تعالیٰ کے دیا تو حضرت عبداللہ نے واقف دی اللہ تعالیٰ عنما نے بڑا خوبصورت hmm. جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے قرآن پاک ایک آیت پڑھتا ہوں پھر آپ نے ایک آیت پڑی آیت مبارکہ تھی کہ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے जी. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اللہ مبارک و تعالیٰ نے وہاں رہنمائی فرمائی فب اٹو حکم اللہ کہ اے خاندان والوں اے لوگوں ایک حکم ٹھیک مرد کی طرف سے چلا جائے مرد کے خاندان سے چلا جائے ایک حکم عورت کے خاندان سے چلا جائے یہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں سبحاند. کہ جو جھگڑے ہیں اس کو کیسے نمٹائیں کیسے سلاح جی. سفائی کروائیں جو بھی بات ہے تو فرمایا کہ یہاں تو اللہ تعالی نے حکم مرد کے خاندان کے فرد کو کرار دیا عورت کے خاندان کے فرد کو قرار دیا اگر یہ حکم بننے سے خدا نہیں بن گیا اور شرک نہیں ہوا اور کفر نہیں ہوا تو اگر حضرت علی نے حکم بنا دیا تو کہاں سے کپر ہو گیا آپ کی اس دلیل سے ایک بہت بڑی تعداد کی خارجیوں کی کہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنے سے نا اسے خروج سے اور خارجیے سے جنہوں نے رجوع کر لیا ٹھیک تو اب یہ دیکھیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی آیات کا غلط مطلب لینا یہ ہمیشہ سے چلتا ہے حضرت تحریر روی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لیا گیا اچھا اس کے بعد پھر پہلے زمانے کے جتنے باطل فرقے تھے ان کے بارے میں جو تفصیل پڑے وہ یہی ملتی ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیت سے لے کے بیٹھے ہوتے مجبور محض ماننے والے جبری فرقہ جبری کہتے تھے کہ انسان مجبور محض ہے اس کی کوئی مشیت نہیں مشیت صرف اللہ کی اور وہ کون سی آئے وہ یہ والی آئے وماد شاہ اونا اللہ ائ شاہ اللہ رب العالمی دوسری طرف وہ تھے جو تقدیر کے منکر صرف بندے کو مختار مطرب مانتے تھے بندے کا جو اختیار ہے جو چاہے کرے تو وہ جتنی بندے کے اختیار والی آئے تھے وہ ساری پڑھ سکتے تھے تو یہ ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلتا ہے پھر باطلی فرقہ دوسرا ہے بادلی فرقہ باطلی فرقہ کیا تھا باطلی فرقے نے اسلام کے خلاف بہت استباہی مچائی بہت تباہی مچائی یہ کیا کرتے تھے یہ قرآن پاک کی آیات کے باطلی مطلب دیتے تھے ٹھیک یعنی ان کی تفسیروں اور ان کے معانی کی روشنی میں یا ان کی تاریکی میں آدم علیہ السلام سے مراد آدم عل السلام نہیں تھے موسا علیہ السلام سراد موسا علیہ السلام بھی وہ بھی کسی روح کے چکر میں تھے وہ بھی کچھ اور ہی انہوں نے کیا ہوا تھا ان کی تو بڑی ڈیٹیل ہے اور اس کے بارے میں علماء کرام نے اس پر تو پوری امت کا اجماع تھا کہ یہ مسلمان ہیں ہی نہیں جنہوں نے قرآن پاکے ایسے پانی لیے اور وہ پورے دین کا انہوں نے نظام بدل دیا پورے دین کو نماز نماز نہیں ہے روزہ روزہ نہیں حج حج نہیں ہے زکات زکات نہیں نماز سلاد کا معنی یہ ہے زکات کا مانا یہ ہے اور شیام سوم کا معنی یہ ہے حج کا معنی یہ ہے سارے معنی بدل تو ایسا یہ فصلہ چلتا آیا ہے خلاصہ کلام یہ ہے قرآن حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہیں جن کے معنی پوری امت میں متعین ہے ٹھیک جن کے معنی پوری امت میں متعین ہے اس معنی سے ہٹیں گے تو اسلام سے ہٹ جائیں گے ٹھیک اس معنی سے ہٹیں گے تو اسلام سے ہٹ جائیں گے مثلاً قرآن باغ میں آتی ہے الرسول رسول کی اطاعت کرو رسول کا کیا مطلب ہے پوری امت کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ رسول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مواد ہے ٹھیک اب اگر اس مفہوم کو ہٹا دیا جائے थी. اور یہ کہا جائے کہ رسول کا مطلب ہوتا ہے مرکز ملت ٹھیک اور مرکز ملت وہ بھائی صاحب ہوتے ہیں کہ جو ہر زمانے کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ بہت بڑے نالجیبل بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے وہ احکام بناتے ہیں اشتہاد کرتے ہیں اب اگر یہ مفہوم لیا جائے گا تو رسول کا معنی ہی بدل دیا اس اور گلی گلی میں مرکز ملت پیدا ہو جائے گی یا یہ ہے کہ حکومت کو بنا دیا مرکز ملت حکومت مرکز ملت تو اب یہ مانا لیں گے تو یہ دین کے بنیادی قطعی ضروریات دین والے مانا سے ہٹ جائیں گے قرآن پاک کے اندر فرشتوں کا بیان ہے ملائکا ملائکہ کیا ہیں قرآن پاک کی ایک نئی بیسوں آیتوں سے بڑی ڈٹیل سے پتا چلتا ہے ملائکہ فرشتے ہیں فرشتے اللہ تعالی کی مخلوق ہیں اور ایک سیپریٹ مخلوق ہے انسانوں سے ہٹ کر ان کا باقاعدہ وجود ہے ان کے پر بھی ہوتے ہیں جن کی قرآن سورہ فاطر کے اندر ان کے پر بھی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بے پنا قوتیں عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کی بے شمار چیزیں ان کے ہاتھ میں دی ہیں نظام افل مدب بھی رات ہمارا کائنات کا نظام چلاتے ہیں ان میں ایک فرشتہ وہ ہے جس کی ذمہ داری وہ قبض کرنا ہے جسے ملک الموت کہتے ہیں ہمارے جیسے اسرائیل اسلام کا نام لیا جاتا ہے ملک الموت کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پرانے پاک میں موجود ہیں اب کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ جناب یہ جو فرشتوں کے لیے ایک جدا وجود اور یہ بیان کیا جاتا ہے نا یہ نہیں جو اچھے اچھے جراثیم ہے نا ان کو فرشتہ کہتے ہیں یہ میں آپ کو ہی کہہ رہا ہوں یہ باقی تعبیر کرنے والے ہیں اچھا یا پھر فرشتہ جو انسان میں اچھائی کی قوت ہے نا اسے کہا جاتا ہے جیسے مثلا ایک آدمی اچھے اخلاق والا ہوتا ہے مدد کرتا ہے غریب کی مدد کرتا ہے صبر کرتا ہے برداشت کرتا ہے اچھی قوتیں ہوتی ہیں اس کے اندر تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہی جو ساری قوتیں ہیں یہ قوت فرشتے ہیں رشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے یہ قوتیں فرشتے ہیں قرآن پاک میں ہے کہ شیطان شیطان کے بارے میں پورا قرآن پڑھنے کوئی واضح تفصیل آتی ہے کہ شیطان ایک باقاعدہ موجود ہے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا مردود بارگاہ ہوا خدا کی بارگاہ میں نے چیلنج کیا کہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا پھر اس کے بعد یہ چلتا آ رہا ہے یہ وسوسے ڈالتا ہے اس کی اپنی ایک پورا سسٹم ہے یہ اس کے مطابق سارا کچھ کرتا ہے اس کی اولاد ہے ضروریت ہے یہ سارا کچھ ہے یہ قرآن پاک میں بار بار بار بار اس کا بیان ہے اب اگر تو یہ کہے جیسے بات کہتے ہیں کہ شیطان کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے شیطان بدی کی قوت کا نام ہے فرشتہ نیکی قوت کا نام ہے شیطان بدی کی قوت کا نام ہے تو جو پوری امت نے قرآن پاک کے قطئی متعینا لیے یہ اس سے ہٹ گیا اور وہ جو معنی ہے وہی اسلام جو اس سے ہٹ گیا وہ اسلام سے ہٹ گیا تو یہ متعین قطعی چیزیں جیسے ختم نبوت والا تو مسئلہ واضح ہے اس پر تو ہمارے ان ملک کے اندر قانون موجود بنا ایک ہسٹری موجود ہے اس کی کہ خاتم النبی کا مطلب پوری امت کے نزدیک یہ ہے کہ نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا یہ طے بات اب اس کا مفوق بدل کے یہ بنا دیا جائے کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسا دوسرا نبی کوئی نہیں آئے گا تو آئے گا نا تو آپ کا تابع ہو گئے ہی آئے گا آپ سے نیچے درجے والا آئے گا یا جس پہ آپ مہر لگا دیں گے وہی نبی آئے گا تو خاتم النبی کا مطلب بجائے آخری نبی لینے کے یہ لے لیا جائے یا جیسے لوگوں نے لیا کہ آپ کی مہر سے ہم نبی بنیں گے تو یہ مفہوم وہ ہوا کہ جس نے اس لفظ کے پوری امت کے اجماعی مفہوم کو بدل دیا تو لہذا ایسا مفہوم لینا قطعی طور پہ باطل ہے اور اکثر و بیشتر صورتوں میں یہاں تو کہ اس کا انکار کرنا کتنے کفر ہے نا کہ یہ خدش حقوبت کا انکار ہے لیکن اکثر و بیشتر جگہوں پر ایسی ایسے جو معنی کا معنی کی تبدیلی ہے وہ قطعی کفر ہوتی ہے یا اس کے قریبیں کوئی صورت ہوتی ہے تو وہ حسب الحال وہ یہ تو ہے قطعیات اس کے بعد قرآن پاک کے وہ الفاظ ہیں جن کے اندر دو معنی ہوتے ہیں تین معنی کی گنجائش ہوتی ہے اور وہ محلے کی اشتہار ہوتی ہے وہ محلے کی کے وہاں پر یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے وہاں مشتحدین میں احتراف ہوتا ہے کوئی اپنے جو ہے وہ اجتہاد اور تلائی کی روشنی میں اس معنی تک پہنچتا ہے کوئی اس معنی تک پہنچتا ہے جیسے قرآن پاک کے اندر ہے کہ جن عورتوں کو ماہواری آتی ہے ان کی عدت صلاسطرو تین قرو ہے اب قرو ان عربی کا لفظ ہے اس کا معنی توہر بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی نباکی کے ایام بھی ہوتا ہے اس پر مجتہدین کا اختلاف ہوا بعد نے اس کا معنی پاکی کے ایام لے لیا بعد نے اس کا معنی نہ کے ایام لے لیا ایسے قرآن پاک میں اور بیسر الفاظ تو وہ محلے اجتہاد ایک بہت بڑی تعداد ہے الفاظ جو محلے اجتہاد ہیں جن کے اندر کوئی کوئی مانا لے سکتا ہے کوئی معنی لے سکتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ اکثر و بیشتر جن لوگوں نے قرآن پاک کو سلف سال صحابہ صحابۂ کرام تابل ائی میں مجتحدی ان کی رہنمائی کے بغیر سمجھا اور پڑا ہوتا ہے وہ پھر نتنی گمراہیوں میں پڑھتے ہیں،, ہیں وہ پھر نتنے معانی دیتے ہیں وہ پھر اپنی طرف سے مانی کی کر لیتے ہیں اور پھر وہ آتے ہیں جو کبھی روح ملک اسلام ملک کا نام استعمال کرتے ہیں کبھی گئل نفس استعمال کر لیتے ہیں تو یہاں سے بھی خرابی کا دروازہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو بات ہے کہ پرانے پاک کے معانی کون سے لیے جائیں گے ایک اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے مہانی میں کس کا اعتبار ہے کہ کس کا لیا ہوا مانا درست ہے تو دو باتیں قطعیات کے اندر تو جو امت کا اتفاق ہے وہی وہ مانا لیا جائے گا اور اس سے ہٹ کر جو اجتہادی معاملات ہیں کہ جہاں پر اجتہاد سے مختلف مانے لیے جا سکتے ہیں وہاں پر مجھ تحرین کرام کی آرا کا اعتماد ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین اسلام جو ہے وہ آج سے چودہ سو سال پہلے مکمل ہوا اور اسلامی قواعد کی یہ خصوصیت ہے کہ آج کی فکری یلغاز آئیڈیلوجیکل جو وارفیئر ہے اس کا جواب اسلام نے چودہ سو سال پہلے دے دیا ہے اسلام وہ دیوار ہے کہ جو مسلمانوں کو بچانے کے لیے آج سے چودہ سو سال پہلے جیسے کھڑی تھی آج بھی ویسے کھڑی ہے باطل آئے گا اپنا سر اس دیوار سے ٹکرائے گا اور پاش پاش ہو کر واپس چلا جائے گا بظاہر چند دنوں کے لیے باطل خوشنما نظر آتا ہے اس کی بڑی چکا چوند ہوتی ہے چمک دمک ہوتی ہے لیکن حق وہ ہے کہ جب باطل پہ پڑتا ہے تو باطل کو پاش پاش کر دیتا ہے سبحان اللہ ہماری ہسٹری میں ہماری تاریخ میں ایسی بہت سی فکری یلغاریں اور یورشیں آئی ہیں لیکن قرآن کریم کی آیات کی مدد سے اور احادیث مبارکہ کی مدد سے اور اجماع امت کی مدد سے علماء نے ان تمام فکری شورشوں یورشوں اور یلغاروں کو ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیا ہے وہ سب اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات یہ جو سوال ہم پہلے ایڈرس کر چکے کہ اسلام مینز ریفارمیشن اسلام کو جو ہے نا وہ ایک ریفارمیشن کی اصلاح کی ضرورت ہے ہمیں اب اسلام کا ایک ماڈرن ورژن چاہیے چودہ سو سال پہلے جو اسلام تھا یا چار سدی پانچ سبھی پہلے اسلام تھا تو وہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق تھا آج کے دور کے نئے تقاضے تو نیا ورژن ہونا چاہیے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس چیز کے بارے میں آپ کیا خرم دیکھیں یہ بات کرنے والا یا تو وہ ہے جو اسلام کو نہیں مانتا یا وہ ہے جو اسلام کو مانتا ہے لیکن دو طرح کے لوگ سوال کر سکتے ہیں اگر تو وہ شخص ہے جو اسلام کو <coughs> نہیں مانتا یا نہیں مانتا اس کے اعتبار سے تو میں یہ ارض کروں گا کہ دیکھیں اگر ہیرے کے اوپر گرد پڑ جائے جی تو گرد کو دور کیا جاتا ہے ہیرے کی ماہیت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے جی اسلام کی جو تعلیمات ہیں جی وہ اپنی جگہ ہیرے سے زیادہ سالٹ سبحان, اللہ سبحان اللہ اور حقیقت پر مبنی شبھان لہذا ان میں تبدیلی نہیں ہوگی جی ان پر آنے والی گرد کو دور کیا جائے گا جی کہ جی اگر اس کا چہرہ چھپانے کی جی کوشش کی جائے گی تو اسے دور کیا جائے گا نہ کہ انہیں تبدیل جی کر دیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ ریفارمیشن کی جو بات کی جاتی ہے اس پر پرابلم یہی ہے کہ اجتہاد کے معنی و مفہوم اور دائرہ کار کو لوگ نہیں سمجھتے اور تب یہ سوال کرتے ہیں اگر یہ ہو نا کہ اجتہاد کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے اور دین کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے اور دین نے آسانیوں کے لیے کتنی گنجائش دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے باقاعدہ اصول کے طور پہ رکھا یوری عید اللہ بیکم السرا ولا یوری عید البکم اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا ماں جاہلا علیہ دین میل حرج हم. تم پر اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر کو تنگی نہیں رکھی Allah. اسے بطور اصول کے بیان کیا اور یہ اجتہار کے بڑے بنیادی اصولوں میں سے ہے لہٰذا جہاں پر ریفارمیشن کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر اصل میں یہ اصول اگر رکھ کے دیکھا جائے تو اس میں بڑی وسعت اور بڑی گنجائش نکلتی ہے ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنی خواہشات اپنی لذات سے ہٹنا پسند نہیں کرتے اور وہ کہتے جو کچھ کرنا کرانا ہے نا وہ ہماری خواہشات کو باقی رکھتے ہوئے کیا جائے Allah. اب دنیا کے کسی قانون میں ایسا نہیں ہوتا کہ قانون لوگوں کی خواہشات اور ان کی جذدات کو باقی رکھتے ہوئے خود قانونی تبدیل ہو جائے ठीक. مثال کے طور پہ جو لوگ افیون کھاتے ہیں ہیرون کھاتے ہیں نشہ کرتے ہیں ایڈکٹڈ ہے نشہ کرتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یار کیوں پابندی لگائی ہوئی اتنی مزیدار چیز کے اوپر ادھر پیتے ہیں ادھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں تو ایسی نظرت آمیز اور نظرت انگیز چیز کے اوپر کیوں پابندی اب وہ ہزار مل کے درخواستیں کریں ہزار مل کے اپلیکیشن دیں کہ جناب چرچ کی اجازت دے دیں آپ جرم ہرن کی اجازت دے دیں قانون کبھی ان کی بات نہیں مانتا اس لیے کہ قانون ان کی خواہشات کی اقتبادی کرے گا قانون اپنی جو اس کی افادیت ہے جو اس کے مقاصد ہیں اس کو پیشے نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر فارم رہے گا ثابت قدم رہے گا وہ نہیں ہلے گا اب لوگ کیا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا اسلامک ریفارمیشن ہونی چاہیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار بے پردگی کی اجازت ہونی چاہیے ٹھیک موسیقی کی اجازت ہونی چاہیے لڑکے لڑکی آپس میں تنہائی میں ملے باتیں شاتیں کریں انجوائے کرے اس کی اجازت ہونی چاہیے ٹھیک ہے شراب کی بھی دو چار چسکیاں لے لی اس کی بھی اجازت ہونی जी چاہیے जी لوگ کہتے ہیں یہ والا اشتہار کر دیں ہمیں اللہ ٹھیک تو جیسے کوئی قانون کوئی قانون چرس ایفیون ہیروئن اور اس طرح کے نشے کو کسی بھی قیمت پر الاؤ نہیں کرتا اس کی پرمیشن نہیں دیتا کیوں اس لیے کہ قانون کی نظر کے اندر یہ چیزیں لوگوں کے لیے نقصان دہ اور تباہ کن ہیں لہذا لوگ جو مرضی کرے قانون نہیں بدلے گا قانون ان کی خواہشات کو نہیں دیکھے گا ان کو کہے گا کہ بھائی اس کی جگہ جو جائز چیزیں ہیں جن سے تمہیں لذت میرے جتنی مرضی استعمال کرو اسی طریقے سے اسلام کا جو قانون ہے اس کی نظر میں جو یہ چیزیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ جائز کرارے کی اجازت مل ہے اسلام کی نظر میں یہ تباہ کن اسلام کی نظر میں بدکاری تباہ کن اسلام کی نظر کے اندر بے حیائی تباہ کن اسلام کی نظر کے اندر شراب عقل کو غارت کرنے والی تباہ کن لہٰذا اب لوگوں کی خواہش پر اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کا متبادل اسلام بولے کہ اس کے متبادل جتنی چیزیں کریں بدکاری کی جگہ نکاح موجود ہے شراب کی جگہ لاکھوں جائز مشروبات موجود ہے حرام گوشت کی جگہ حلال گوشت موجود ہے ستر قسم کی ڈشیں بنا کے کھالو حلال گوشت کی کوئی بنا نہیں لیکن وہ بندہ بولے کہ نہیں شیر کی اجازت ہونی چاہیے اور اسلام میں تھوڑی سی ریفارمیشن آ جائے تھوڑی سی تبدیلی آ جائے تجدید آ جائے اس کے اندر اور یہ والی اجازت ہو جائے تو یہ نہیں ہوگا تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی قانون لوگوں کی تمام ترخواہشات کے پیچھے نہیں چلتا اسی طرح اسلامی لوگوں کی تمام ترخواہشات کے پیچھے نہیں چلتا یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت ہے اور خالق کائنات نے اپنے علم کے اعتبار سے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ بندوں کے حق میں نقصان دہ تھی اس میں اور حکمتیں تھیں تبھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام کرار دیے ایک تو یہ بات ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ریفارمیشن کی جو لفظ بولا جاتا ہے دیکھیے ریفارمیشن کا لفظ تو جو ہے وہ بجاتے خود جو نا اس کا مطلب ہوتا ہے نیا کرنا لیکن وہ نیا کرنے کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں نیا کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پرانی چیز کو زنگ لگ جائے हुँ. تو اسے اچھی طرح صاف کر کے سیکل کر کے اسے نیا کر دیا جائے ایک نیا کرنا یہ ہوتا ہے ایک نیا کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی جگہ چیری نہیں لے, لے آئے हुँ. پہلی جو چیز ہے جو پہلی ہے کہ پرانی چیز چیزیں اگر رنگ لگ جائے تو اس کو دور کر کے اسی کو چمکا دیا جائے اسے کہتے ہیں تجدید ٹھیک اسے کہتے ہیں تجدید دوسرے کو کہتے ہیں تجدد ٹھیک کہ چیز ہی نہیں آ تجدید اسلام کے اندر موجود ہے اللہ تبارک و وطالیہ ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد بیچتا ہے لیکن وہ مجدر کیا کرتا م. ہے کہ وہ جو اسلام کا نکھرا صاف ستھرا اصل م. حقیقی چہرہ ہے اس کے اوپر جو گردش زمانہ اور مرور زمانہ م. سے جو اس کے اوپر گرد آ جاتی م. ہے م. لوگ بے عملی کا شکار م. ہو جاتے ہیں یا قرآن و حدیث کی تعبیرات کے اندر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں یا خواب خواب تفسیر کے نام پہ خواب تصوف کے نام پہ خواب کسی عزم کے نام پہ جو اس کے اندر تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک مجدد بھیج دیتا ہے جو ان ساری کی ساری جو ڈسٹورشنس کرنے کی کوشش دی. کی گئی ہوتی ہے جو تبدیلیاں کرنے دی. کی تحریفات کرنے کی کوشش کی گئی ہوتی ہے وہ ان ساری کی ساری چیزوں کو ہٹا دیتا ہے اور اسلام کا دوبارہ اصل لکھ ہوا چہرہ وہ سامنے لے آتا ہے سب... تو یہ ہے تجدید تو تجدید تو ہوتی رہتی ہے ہوتی رہے گی اور اللہ تبارہ کا وطالعہ اس دین کا حقیقی چہرہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے لاتا رہے گا اور اس طرح مجددین آتے رہیں گے باقی یہ ہے کہ تجدد تجدد والے بڑے آئے بڑے چلے گئے ایسے آتے تھے کہ جیسے آندھی طوفان آئی ہے لیکن آندھی طوفان ہی ختم ہوتی ہے وہ ملک وہیں پر کھڑا ہوتا ہے اس کی بلڈنگز وہیں پر کھڑی ہوتی ہیں تو اسلام کے اوپر اس طرح کے اتنے اتنے بڑے آندھی طوفان آئے کرامتہ فرقے نے اسلام پہ غلبہ پانے کی کوشش کی چنگیز خان نے اسلام کے اوپر غالبانے کی کوشش کی اور نہ جانے کیسے کیسے بڑے طوفان آتے رہے <سؤال> لیکن دنیا میں مسلمانوں کی آبادی بھی بڑھتی رہی مسلمانوں کے ملک بھی بڑھتے رہے مسلمانوں کا غلبہ بھی بڑھتا رہا اسلام پہ عمل بھی بڑھتا رہا اسلام قبول کرنے والے بھی بڑھتے رہے اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا سبحان اللہ تو لہذا دین کے اندر ریفارمیشن کی جو بات کی جاتی ہے وہ ریفارمیشن اگر تو تبدیلی کے معنی میں آ کے آکامی بدل دیے جائے تو ایسی ریفارمیشن نہ کرنا جائز اور نہ ایسی ریفارمیشن اسلام کا حصہ ہے ہاں یہ ہے کہ اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے لایا جائے یہ ہمیشہ ہوتا رہا اور ہوتا اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اسلام کا ہمیشہ جو بھی ورژن ہے وہ ماڈرن ورژن ہی ہے یہ ماڈرن ہی ہوتا ہے دیکھیں آپ کے سامنے میں ایک مثال رس کرتا ہوں ہمارے ایک دنیا کے اندر وہ ممالک جن کا پچھلے چار تین سو سال سے قانون چلتا آ رہا ہے انہوں نے اپنے قانون کو نہیں بدلا ہاں آپ یو کا لے لیں مارڈرنزم کے بعد جدید کے بعد انہوں نے اپنے رولز سیٹ کر لیے اب جو رولز سیٹ کیے ہیں وہ اسے ہٹنے کو تیار نہیں کسی بھی طور پر آپ اس طرح کریں ایسا ہی مشورہ جا کے یوناٹیڈ نیشن کو دے دیں کہ جنابے والا آپ نے جو رولز بنائے ہیں یہ کافی جو ہے نا وہ پرانے ہو گئے ستر اسی سال ہو چکے ہیں یہ تو صدی ہونے کو آ ہے اب اسے تبدیل کر دیا جائے وہ یہ بولیں گے کہ بھائی یہ تو بنیادی انسانی حقوق ہیں اور یہ بڑی سوچو بچار کے بعد بنائے گئے ہیں یہ تبدیل نہیں ہو سکتی آپ یہ جواب دیں گے نا اب یہ اقدے انسانی کے بنائے ہو اور اس میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں جی جس کی تفصیلات جس کی شکیں اس کی کنڈیشن اس کی فارمز کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں لیکن آپ کو وہ جواب یہی دیتے ہیں کہ جناب یہ ہزاروں عقلوں نے مل کر بنائے ہیں اور یہ بڑے بیسک اصول ہیں یہ تبدیل نہیں ہو سکتے تو یہ جو ہزاروں عقلوں نے مل کر بنائے وہ تو ایسے قطعی ہو گئے کہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے اور وہ جو ہزاروں عقلوں کو پیدا کرنے والے خالق نے بنائے ہیں جس کے اندر غلطی کی گنجائش ہی نہیں جس کے اندر کسی غلطی کی کسی ابہام کی کسی باطل کی گنجائش ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے تبدیل ہو جائے اس نے تو پہلے دن سے فرما دیا کتاب لا بخی یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے جا الحق زحق القانہ زہوگا حق آ باطل مٹے گا باطل نے مٹنا ہی تھا لا یا حمید یہ حکمت والے کا نازل کردہ ہے حمد والے کا نازل کردہ ہے باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے باطل کو قرآن تک رائے نہیں ہے جب قرآن باقی ہے اور اس خدا کی کتاب ہے جس کے بارے میں غلطی کا تصور بھی نہیں ہے اور امکان بھی نہیں ہے غلطی کا تصور بھی نہیں اور امکان بھی نہیں ہے تو اگر اتنی ساری اکڑوں کا بنایا ہوا اصول ایسا کرتے ہی ہے کہ وہ تبدیلی ہو سکتا تو پھر خدا کا قانون بھی تبدیلی ہو سکتا بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ دین کو سمجھنا چاہ رہے ہیں بہتری کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے کن کے پاس جائیں کہاں سے دین سیکھیں تو یہ جو ہے نا یہ جو ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں اسلامک بہتری لانا چاہ رہے ہیں تو کیسے ان کا جو ہے نا سیٹسفیکشن کہاں سے ہوگی دیکھیے ہوتا کیا ہے بظاہر تجربہ مشاہدہ یہی ہے کہ اکثر اپنے ذہنوں میں اتنے پختہ ہوتے ہیں اپنی سوچوں میں اتنے پختہ ہوتے ہیں کہ وہ پہلے سے طے کر کے بیٹھے ہمیں وہی چاہیے جو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں لت لگی ہوئی ہے ہمیں نشہ لگا ہوا ہے لہذا ہمارے ہی نشے کی اجازت دی جائے ورنہ ہم نہیں سدریں گے ہاں جس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت پہ لے آئے اور جو تلب گارے حق ہو اس کو واقعی سمجھ بھی آ جاتی ہے لیکن جو طلب گارے حق نہیں ہے اس کو سمجھ نہیں آتی اس کے پیچھے بھی ایک پوری ایک ہسٹری ہے اصل میں ہوتا کیا دیکھیں ہمارے اوپر اللہ تعالی کا بڑا فضل ہے ہم نے ایک اسلامی مسلمان گھر کے اندر آنکھوں اور اس مسلمان گھر میں آنکھ کھولی یا بہت سارے لوگوں نے اس مسلمان گھر میں آنکھ کھولی کہ جو اسلام کی اصل اصل تعلیمات پر تھے اور انہوں نے وہی اسلام بچوں کو پلایا پھر اس کے بعد قرآن و حدیث پڑھا تو ان لوگوں سے پڑھا کہ جنہوں نے اسی جو سونے کی لڑی ہے سلسلہ تو ذہب ہے کہ علماء نے علماء سے ان علماء نے آگے علماء سے اور سلف صالحین کا علم ہی تواتر سے چلتا آیا اللہ ان کا ذہن اس نہج پہ بن جاتا ہے اور ابتداً جو حق کی چھاپ ہے وہ ان کے دلوں پہ لگ جاتی ہے لہذا اب اس کے بعد جب ادھر ادھر کی چیزیں آتی ہیں تو یہ چیزیں ان اثر انداز نہیں ہوتی ہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو جن پر پہلے غلط چھاپ لگتی ہے اور پھر وہ درست کی طرف آنے کی کوشش کرتے اب جن کے دلوں میں پہلے سے یہ ریفارمز اور پرانا اسلام اور فرسودہ اسلام اور چودہ سو سال پہلے والا اسلام اور ٹرائبل اسلام جی. جن کے ذہنوں میں پہلے ہی ایسی گندگی بٹھا دی جاتی ہے وہ اتنے عتی ہو جاتے ہیں کہ اب ان کے سامنے اب ہزار چیزیں بیان کریں لیکن وہ بڑا مشکل ہوتا ہے جی. ان کے لیے ماننا لیکن جیسے کافر بھی تو مسلمان ہو ہی جاتا ہے حالانکہ جی. اس کے پہلے اس نے کفر کے اندر ہی جنبڑا پھولا بڑا بڑا بڑا بڑا سب کچھ جی. ہوا تو اسی طریقے سے یہ لوگ بھی جو ہیں اگر حقیقی اسلام کو پڑھیں سمجھیں تو ان کے بھی بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ یہ جب وہ اسلام کی طرف آ جائے ہوتا یہ ہے کہ جو سلف صالحین ہیں جو علماء حقہ ہیں ان کی کتابیں پڑھی جائیں ان کے دلائل پر غور کیا جائے انہوں نے قرآن و حدیث کی جو تعبیر و تفسیر بیان کی ہے اپنے دل کو تعصب جانب داری سے خالی کر کے طلب ہدایت کی نیت سے پڑھا جائے تو پھر انشاءاللہ ہدایت مل ہی جاتی ہے مدنی چینل کے ناظرین اندھیرے سے اجالے کی طرف الحمدللہ اس سلسلے کے آخر میں اگر ہم یہ کہیں کہ بہت سے اندھیروں کو دور کر دیا گیا ہے اور اسلام کا صحیح صاف اور روز روشن کی طرح واضح چہرہ جو ہے وہ نکھر کر ہمارے سامنے آ گیا ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی روح اسلام آفاقی ہدایتیں یونیورسل ٹروت اور حقیقتیں یہ بھاری بھرکم الفاظ اکثر اوقات سادہ لوہ مسلمانوں کو اصلی رستے سے ہٹانے کے لیے ہوتے ہیں الحمدللہ ہم جس اسلام پر عمل پیرا ہیں اس اسلام کی ہمارے پاس الحمدللہ پوری سند موجود ہے آج ہمارے علماء نے جن علماء سے پڑھا اور انہوں نے جن علماء سے پڑھا اور انہوں نے جن علماء سے پڑھا یہ تمام اسناد تاریخ اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں فک ہو حدیث ہو تفسیر ہو تصوف ہو یا سلسلہ طریقت ہو الحمدللہ للہ چودہ سو سال سے یہ تسلسل جس تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے ہمارے پاس اس کی پوری اور مکمل سند موجود ہے تو روح اسلام کی تلاش میں آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں اسلام کی روح انہی لوگوں کے پاس ہے کہ جو اس چودہ سو سال سے آتے ہوئے تسلسل والے اسلام پر عمل پیرا ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ اگلے سلسلے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے سلو الحدیم صلی اللہ تعال محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم